اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, اللہ ان انتقو منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیم آیت نمبر انتیس ہے سورت النساء کی آیت نمبر انتیس سے ہم آغاز کر رہے ہیں جی اور یہ گیارہواں حکم رائیت ہے اور قبل سے ترقی ہے پہلے ہم کھاؤ بیویوں کے مہر پورے دو وراثت میں وارثوں کا حق غصب نہ کرو اب یہاں بطور ترقی کہا کہ کسی طرح کا بھی مال حرام نہ کھاؤ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ ایمان والو نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال بل باطل ناجائز طریقوں سے اللہ ان تکو ن مگر یہ کہ ہو تجارت ان تراظم من کم آپس کی رضامندی سے آپس کی خوشی سے جو تجارت ہے وہ ٹھیک ہے ولا تک طلوع ان فسکم اور نہ قتل کرو اپنوں کو یا مانا کرو نہ قتل کرو اپنے آپ کو گناہ کا ارتکاب کرنا اور مال حرام کا کھانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو مال حرام کھا کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو یا مانا ہے خود کشی نہ کرو اپنے آپ کو قتل نہ کرو یا مانا ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ان اللہ کا نہ بکم رحیم وہ میں یا اور جو کرے گا یہ کام یعنی حرام طریقے سے مال کو کھائے گا اور اسے حلال جانے گا یا کسی مومن کو حلال جان کے جائز جان کے قتل کرے گا جو کوئی کرے گا یہ زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے تو ہم بھی اسے آگ میں داخل کر دیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے اینت نبو کبا ارما تن ہو ہو یہ بشارت ہے جی افعال ممنوع کے مجتنب لوگوں کے لیے بچنے والوں کے لیے اگر تم بچ جاؤ بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گنا تمہاری تقصیریں شاہ ولی اللہ نے اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والی جگہ پہ کا باائر سے مراد وہ گنا ہیں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں سزا وارد ہوئی ہے انہیں کبیرا گنا کہتے ہیں یہ ہر گنا اپنے تحت کے اعتبار سے کبیرا ہے تو بڑے بڑے گناؤں سے بچ جاؤ تو دوسرے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے بحر محیط نے ایک معنی لکھا اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اسے پسند کیا کہ کبا سے مراد ہیں انواع الشرق شرق شرک کی مختلف قسمیں مختلف افعال شرق کے جو ہوتے ہیں غیر اللہ کا سیدہ کرنا پکارنا نظریں دینا نیازیں دینا اگر تم شرک سے بچ جاؤ تو دوسرے گنا ہم تمہارے معاف کر دیں گے ولا تمنو فضل اللہ بھی یہ بارہواں حکم ریت ہے جی اس کا خلاصہ کیا ہے جی وراثت میں حصے مقرر ہیں کسی کا کم کسی کا زیادہ حسد نہ کرو کہ فلاں کا حصہ زیادہ کیوں ہے میرا کم کیوں ہے اور مت تمنا کرو مت حوث کرو اس چیز کے بارے میں کہ فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فلمی راس لر رجال نصیب ممک تصبو مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کے مطابق ممک تصبو استعداد وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں لڑائی کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں محنت اٹھاتے ہیں اس حساب سے ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی استعداد کے مطابق کہ وہ گھر کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور کام کاج گھر کو سنبھالنا بس اللہ من فضل ہی اور اللہ سے مانگو اس کے فضل کو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ولے کلن جالنا موالیہ ہر ایک کے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث موالی وارث مماتر اکل والدان اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ والاقربون اور قریبی تو اس کے وارث ہم نے مقرر کر دیے بیٹے کو یہ ملے گا بیٹی کو یہ ملے گا بیوی کو یہ ملے گا بھائی کو یہ ملے گا اور یہ گزر چکا ہے جی ولزینہ عقادت ایمان اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد و پیمان باندھ رکھا ہے فعتو نصیبہم تو ان کو دے دو ان کا حصہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے بندے سے معاہدہ کر لیتا کہ تیری لڑائی میری لڑائی تیری سلو میری سلو تو وہ آپس میں وارث بھی بنتے ایک بٹا چھ حصے میں اسی کو ذکر کیا ولزینہ عقدت ایمانکم حکم میں تو جن مفسرین نے یہ کہا وہ کہتے ہیں کہ ولے کل جالنا موالیہ نے اسے منسوخ کر دیا اب ان کے لیے کوئی وراثت نہیں اب وارسوں کے ہم نے حصے مقرر کر دی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں در اصل بات یہ تھی کہ مہاجر اور انصار کو جب آپ نے بھائی بھائی بنایا تو یہ آپس میں وارث بھی ہوتے تھے بعد میں یہ وراثت ختم ہو گئی وارث مقرر ہو گئے تو ولزینہ عقدت ایمان یہ حکم اب بھی باقی ہے اور اس سے مراد ہے ان کی خیر خواہی حسب معاہدہ ان سے تعاون اور ان کے لیے وسیت کرنا ایک بٹا تین میں ان کے لیے وسیت کر دینا ان اللہ کان علا کل شعین شہیدہ یقیناً اللہ ہر چیز سے واقف ہے ارجال اقوام عالنسا تیرواں حکم جی اور اس تیرہویں حکم کا خلاصہ کیا ہے جی وراثت میں مرد اور عورتیں شریک ہیں مگر دو جیتوں سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے نگران کام عالن نسا مرد نگران ہیں عورتوں پر شاہ بلی اللہ صاحب نے میں کیا تدبیر کار کنندہ یعنی کاموں کی تدبیر کرنا شاہ عبد القادر صاحب نے حاکم کا معنی کیا جی اگر آپ گھر کی چار دیواری کو حکومت سمجھ لیں تو پھر اس حکومت کا سلطنت کا حکمران کسے ہونا چاہیے عقل بھی کہے گا کہ باپ کو خامند کو اس عورت کے خامند کو بچوں کے باپ کو اس کا حاکم ہونا چاہیے یہاں اللہ نے اس کی دو وجہ بھی لکھی تھی جی بیما فضل اللہ عباض بعض پہلی وجہ جی باسبیا اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ان میں سے ایک کو دوسرے پر مرد کو ہر اعتبار سے اللہ نے عظمت عطا کر دی بابی ماں انفکو من اموالحم اور اس وجہ سے کہ مرد خرج کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے محنت کرتے ہیں کماتے ہیں تو مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے مردوں کو نگران محافظ بنایا گیا ہے آگے عورتوں کے بارے میں کیا کہا فسال ہاتھوں پس جو نیک عورتیں ہیں نا کان وہ فرما بردار ہیں خامدوں کی حافظاتن لیلغب حفاظت کرنے والی ہیں اپنی آبرو کی للغیب پیٹھ پیچھے خامند کے مال کی حفاظت اور خامند کی عزت کی حفاظت للغیب فی وقت غیبت الازواج بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے اور حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بما حافظ اللہ کا معنی کیا وہ حفاظت کرنے والی ہیں خامدوں کے مال اور عزت کی پیٹھ پیچھے اس لیے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے بما حافظ اللہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے یہ ہیں جی نیک عورتیں جو خامدوں کی فرما بردار ہیں اور ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں تی تخافونا نشوز بد مزاج عورت کی اصلاح کا طریقہ جی اچھی عورتوں کا ذکر کیا فسالحات اس کے بعد بد مزاج عورتوں کا ذکر کیا جو یہ نعرہ لگاتی پھرتی ہیں کہ ہم نے ناشتہ بنا کے نہیں دینا جوتیاں پالش کر کے نہیں دینی خود کر لو خود کپڑے اٹھا لو تو خامند بھی یہ جواب میں اگر کہنے لگ جائیں کہ خود کھاؤ خود پیو ہم نے بھی تمہیں کچھ نہیں دینا تو پھر کیا بنے گا وہ سارا دن دھکے کھاتا ہے کماتا ہے تمہارے لیے تمہارے کھانے پینے کپڑے علاج معالجہ تو بد مزاج عورت اس کی اصلاح کیسے ہوگی ولہ تی تقافونہ اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے شاہ بج اللہ صاحب نے میں کیا شاہ عبد القادر نے میں کیا بد خوئی بد مزاج بد اخلاق نافرمان فرمان فائزو تو پہلے مرحلے میں انہیں سمجھاؤ کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور دوسرے درجے میں انہیں الگ کر دو اپنی خوابگاہوں سے یعنی مباشرت مکنیت اپنے بستروں سے الگ کر دو اگر اسے کچھ عقل ہوگی تو وہ اپنی اصلاح کر لے گی کہ خامد مجھ سے الگ ہے وزبو ہننا اور اس دوسرے طریقے سے بھی نہ سمرے تو پھر ان کو مار سکتے ہو لیکن ایسی مار نہیں جس سے نشان پڑے یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یہ اب علماء نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں فائن اتا پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں حکم میں آ جائیں فلا تبگو علیہ نہ سبیلا تو پھر نہ ڈھونڈتے پھرو ان کے خلاف رستے بھائی کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں اسے چار پانچ گالیاں نکالوں یا کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور پھر میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں تو پھر کوئی بہانے نہ ڈھونڈتے پھرو ان اللہ قان علی کبیرا بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بھی اور سب سے بڑا بھی خفت تم شکا کبئی نہما چودواں حکم ریت اور یہ آخری حکم ہے جی اس کا خلاصہ کیا ہے جی اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف شدید ہو جائے تو ان کے مابین سلو کرواؤ اور اگر تم ڈرتے ہو شکا کا بئی نہیں ما کہ وہ آپس میں زد رکھتے ہیں شکا زد مخالفت ناچاکی زیادہ ہو گئی ہے دوری زیادہ ہو گئی ہے فباسو حکامن تو مقرر کرو ایک منصف سال من آل ہی مرد کے گھر والوں کی طرف سے وہ من آلیہ اور ایک سالس عورت والوں کی طرف اصلاح اگر یہ دونوں سالس چاہیں گے اصلاح اصلاح سلو موافقت یوفی اللہ ہو تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ کا نالیمن خبیرہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے سورت کے پہلے حصے میں احکام ریت بیان ہوئے چودہ جن کا کسی پر ظلم نہ کرو <تصفح> تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے حصے کا مضمون ختم ہوگا تو اللہ مسئلہ توحید کو ذکر کریں گے جی یہاں اجمالا اور دوسرے حصے میں جا کے تف... تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سب امور انتظامیہ دفاع شرک کے لیے اور یہ سب امور انتظامیہ اشاعت توحید کے لیے اصل مقصد اللہ کی توحید کو منوانا ہے وابود اللہ اصل دعوی توحید اور عبادت کرو اللہ کی تو کہیں گے مشرقین کہیں گے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں طواف بھی کرتے ہیں تو ساتھ فرمایا والا تشر کو بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تم اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہو انہیں پکارتے ہو ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو ان سے مانگتے ہو کھوٹی قسمتیں ان سے کھڑی کرواتے ہو مقدر سوارتے ہو ان سے اور ہمیں ایسی عبادت چاہیے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو وبیل والدی نے احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تین چیزیں ہیں دفعیہ عذاب کے لیے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو تین چیزوں پہ عمل کرو شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو تو چودہ آکام جو گزرے ان میں کہا گیا کہ ظلم نہ کرو واب اللہ ولا تشرے کو بھی شیئن میں کہا گیا شرک نہ کرو وبل والدی نے احسانا میں کہا گیا احسان کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتے داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ولجارزل قربا اور قریب کا ہمسایا ولجارل جنوب اور اج نبی ہم سایا قریب کا ہمسایا کہ ہمسایا بھی ہے رشتے دار بھی ہے اج نبی ہمسایا صرف ہمسایا ہے رشتے دار نہیں اور ایک معنی یہ ہے قریب کا ہمسایا جس کے گھر کی دیوار تمہاری گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے دروازہ آمنے سامنے ہے اور اجنبی ہمسایا ذرا دو چار مکان آپ کے مکان سے دور ہے وہ اجنبی ہمسایا وہ صاحب جم اور پاس پہلو میں بیٹھنے والے لوگ برابر کے رفیق یہ کون ہیں ایک دفتر میں کام کرنے والے دو کلیگ ایک مدرسے میں پڑھنے والے دو طالب علم ایک بس میں سفر کرنے والے دو مسافر یہ جی ہم مجلس اس میں سیلز مین نوکر مزدور سب اس میں آ جی وہ صاحب بل جمپ ان سے اچھا سلوک کرو وہ ابن صبیل اور مسافروں سے اچھا سلوک کرو وہ ماملکت ایمان حکم اور جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی غلام اور لونڈیاں نوکر چاکر ان اللہ عب من کا نا مختال یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اس آدمی کو مختال جو خود بین ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے فخور اترانے والا ہے بڑھائی کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے کچھ علماء نے لکھا مختال دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور فخور زبان سے بھی اپنی بڑھائی بیان کرتا رہتا ہے میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ عہدہ ہے میری یہ طاقت ہے میری یہ قوت ہے یہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ زین یہ مختالن فخورن کی پہلی عادت کا بیان ہو رہا ہے جی ان کی دو عادتوں کا بیان ہوگا جی جو بخل کرتے ہیں ویا مرون ان ناسبل لوگوں کو بھی کنجوسی کا کہتے رہتے ہیں سکھاتے رہتے ہیں خود بھی خرچ نہیں کرتے لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے رہتے ہیں و تمہوں نہ ماں آتا ہوں فضلے چھپاتے رہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے اپنی دولت مال اسے چھپاتے رہتے ہیں ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب زلیل کرنے والا تو یہ من کانا مختالن فخورا یہ فار ہی کا ذکر ہو رہا ہے والذین اجن فکون اموال اور یہ مختالن فخورن کی دوسری عادت کا ذکر ہے اول تو مال خرچ نہیں کرتے اور اگر کبھی خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے ولاو منو نب اور یقین نہیں رکھتے اللہ پر نہ قیامت آمد کے دن پر یہ ہے منکانہ مختالن فخورا اور جس کا شیطان دوست بن جائے فسا کرین وہ برا دوست ہے آج کتنے لوگ ہیں جو غریبوں اور مسکینوں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سیلفیاں بنتی ہیں فوٹو لیے جاتے ہیں پھر وہ اخباروں میں دیے جاتے ہیں فیس بک پہ چڑھا دیے جاتے ہیں کتنا غریبوں کی عزت نفس سے کھیلا جاتا ہے ہمیں اس پر غصہ آتا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس حرکت پر ماضا علیم زجرج اور تخویب بھی ہے بھلا ان کا کیا نقصان تھا ماضا عالیم کا مینج بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہے اور اللہ تو ان کو جاننے والا ہے بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے برابر و ان تک اگر نیکی ہوگی یوزائفہ اللہ اس کو کئی گنا کر دے گا اور دے گا اپنی طرف سے اجر عظیم یہ ترغیب الل احسان ہے جی فقی فزا جام ان کل امت ان بے شہید یہ جو ما قبل کی تخویف گزری ہے نا جی ماضا علیہ ان کا کیا نقصان تھا یہ ایسے ایسے کام کرتے یہ اسی کا تتمہ ہے جی پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ اور ہم لے آئیں گے تجھے ان پر گواہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے شہید کا مینہ کیا احوال کہنے والا گواہ کا مینہ ہی نہیں کیا اور اگر گواہ کا ہم معنی کریں تو یہاں مبتدئین اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں جی سغرا کبرا ملا کے وہ کہتے ہیں گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو اور نبی پاک اللہ شہیدہ پوری امت پہ گواہی دیں گے تو یہ گواہ گواہی تب بھی دے سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھ رہے ہوں موجود ہوں تو تبھی آپ گواہ ہو سکتے ہیں میں نے دوسرے پارے کی ابتدا میں اس پر گفتگو کر لی ہے کہ یہاں شہید کا معنی بتانے والا ہے ورنہ لکون شہدا الداس کہ تم سب ہو جاؤ لوگوں پر گواہ تو اس طرح تو پوری امت حاضر ناظر ہو جائے گی یہ لوگ آیتوں کا من مانا مینا یعنی جو ان کا دل کرتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کا مانا کر دیتے ہم عرض کرتے ہیں کہ معنی وہ معتبر ہوگا جو صاحب قرآن کریں گے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کر دیا ہے تو ایک محب رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے اگر وہ اس کے مقابلے میں کوئی معنی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نبی پاک کے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بڑی غلیز بات ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھ کے مجھے سنا اور میں نے یہ ایتیں پڑھی تو آپ نے یہ ایتیں سن کے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی عیسیٰ بیٹے مریم کے کہہ چکے ہوں گے کیا کم تو علیہم شہیدم مادم تو فیہم میں ان پر نگہ بان تھا جب تک ان کے اندر رہا فَلَمَّا فی تنی کنتا انتر رقیب جب تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں تو نبی پاک کی اس تفسیر نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں ہا الائے سے مراد ہے ما تم تو فی ہم جب تک میں ان کے اندر رہا سارے جو بہہ جاندے ہو تو تیرو تو جا کے پھرو نا اتنے بیٹھ جاتے ہو ساری آخنا پہننا تو یہاں شہاں شہ... ہا سے مراد کیا ہوگا مادم تو فی ہم جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوتا رہا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے جی تو نبی پاک نے جب تفسیر کر دی ہے اس کی یہ ہے جی بخاری صفا دو جلد دوسری بخاری صفا چھ جلد دوسری مسلم صفا 270 جلد پہلی پھر سورت معیدا میں کہا یوم یجمع اللہ اور رسول جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا ف پھر وہ کہے گا ماذا جب تم تمہیں کس طرح مانا گیا تھا قالوا لا علم لانا تو وہ کہیں گے ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور پھر شہید کے لیے موقع پہ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا بھی ضروری نہیں شاہدہ شاہد من آلیہ گواہی دی گوائی گواہی دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا کہ کرتا دیکھو کس طرف سے پھٹا ہے تو یہ گواہی دینے والا بند اس بند کمرے میں موجود تھا نہیں تھا وہاں موجود یو الزی نہ چاہتے ہیں کافر چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آساب الرسولہ اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی کیا چاہتے ہیں چاہیں گے آرزو کریں گے یو میںزی یبد الزینہ کا فرو اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی کیا آرزو کریں گے لو تو سبا بےم کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی لا یک تمون اللہ اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے اور اچانک اللہ نے کیا ذکر کر دی مفسرین حیران ہوتے اس میں تو کوئی ربط نہیں ہے تعلق نہیں ہے لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جو اصطلاحات ہیں وہ اگر بندہ سمجھ لے تو پھر ساری آیتیں مربوط ہو جاتی فرماتے ہیں یہ امر مسلح ہے نماز نماز سے تقوی پیدا ہوتا ہے با جماعت نماز پڑھنے سے نمازیوں کے درمیان محبت مبت پیار تعلق پیدا ہوتا ہے بدن کی تہارت ہوتی ہے وضو بندہ کرتا ہے بدن پاک ہوتا ہے تہارت ہوتی ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو تالمو ما تقولون یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو یعنی جو کچھ تم نماز میں پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا ترجمہ ہر نمازی کو آنا چاہیے وہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے ولا بن اور نماز کے قریب نہ جاؤ جنوبی حالت میں جب تمہیں نہانے کی حاجت ہو تا تغ تسلو یہاں تک کہ غسل کر لو اللہ آبیری سبیل مگر اس حالت میں کہ تم مسافر ہو یعنی حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو البتہ سفر کی حالت ہو پانی نہ ملے تو پھر تم کر لو جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے ایک مانا جی دوسرا مانا جی دونوں مانے مدارک نے کی حتہ ما تقولون تک اسلات سے مراد نماز ہوگی جی اور ولا جونوں بن میں اصلا سے مراد موازے اس ہوں گے جی نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مساجد اور آبری سبیل سے مراد ہوگا مسجدوں سے گزرنا اب مانا کریں جی اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو اور مسجدوں کے قریب نہ جاؤ ولا جنوبن بن مسجدوں کے قریب نہ جاؤ جنوبی حالت میں مگر رستہ طے کرنے کے لیے گزرنے کے لیے مثلاً ایک خادم میں موزے ہے اس کمرے میں اس کے نکلنے کا رستہ یہ ہے تو جن بھی حالت میں مسجد میں نہیں آنا لیکن گزرنا اس کی اجازت ہے وہ ان کون مرضا اور اگر تم بیمار ہو او اولا سفر یا مسافر ہو او اوجا دم منكم من کو منگائے او بمینا واؤ ہالیہ مانا یوں کریں گے جی اگر تم بیمار ہوو یا مسافر ہو اس حالت میں کہ آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائت قضاء حاجت سے اولا مستم النساء یا تم نے مباشرت کی ہو بیویوں سے فلم تاجدمان پھر تم نہ پاؤ پانی فتح سعیدہ تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا اس کا طریقہ کیا ہوگا فمسو بے وجوے کم مان اپنے منہوں کو واعدی کم اپنے ہاتھوں کو ان اللہ کا نافو بن اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یہ ہم نے ایک اور آسانی پیدا کر دی کہ پانی موجود نہیں یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں بوجہ بیماری تو تمہیں تیمم والی نعمت عطا کر رہے ہیں الم ال الزین اوتو نصیب امن الکتاب شکوی جی اور بیان زجرات کا آغاز ہے آغاز بیان زجرات میں نے کہا تھا نا پہلا حصہ ختم ہوگا تو اللہ زجریں کریں گے منافقوں پر یہود پر ہم ہم ہم ہم یہ پہلی زجر ہے جی تیمم کا حکم صرف تمہیں ملا ہے اس لیے اہل کتاب منفی پروپیگنڈا کریں گے اور جہلوں کو کہتے رہیں گے واہ بھائی واہ مٹی سے پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے جی مٹی سے تہارت نئی بات ہو گئی ہے جی اس طرح کی باتیں کریں گے الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب سے یشترون زلالہ خریدتے ہیں گمرائی کو ہدایت کے بدلے یس تبد بدلے میں لیتے ہیں گمرائی کو ہدایت کے لینی ہدایت چاہیے تھی گمرائی لیتے ہیں چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو کافی ہے اللہ ہمیتی کافی اللہ مددگار من اللہ ہادو یہ من بیانی ہے جی او تصیبم من ال کتاب کا بیان ہو رہا ہے جی تو مانا کیا کریں گے الزین اوت نصیب منل کتاب کون ہے یعنی یہودی رفون الکل مام آواز پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے تحریف کرتے ہیں وہ یقولون اور کہتے ہیں سمے نہ و یعنی زو معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے دو دو معنی بنتے ہیں ایک معنی اچھا ایک معنی برا سمینا و وسعینہ اس کا اچھا معنی یہ ہے کہ ہم نے تیری بات سنی اور کافروں کی ہم نے نافرمانی کی اور برا معنی کیا ہے کہ ہم نے سنی اور ہم نے نافرمانی کی وس ماں غیر سن تو نہ سنایا جائے اچھا مانا کیا ہے سن گندی بات مکرو بات خلاف طبیعت بات اللہ کرے تو کبھی نہ سنے اور برا مانا کیا ہے سن اللہ کرے بھلائی کی بات تو کبھی نہ سنے رائنا اور رائنا کہتے ہیں اس حالت میں کہ موڑنے والے ہیں اپنی زبانوں کو وہ تان ان اور دین میں تانا لگانے کے لیے یعنی رائنا ہمارا چرواہا یا تان ان محافظ کے مینی میں لے کر تاکہ شرکیہ الفاظ امت میں رائج کر دیے جائیں حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ لین حال واقعہ ہے یوہر فون ال سے لن بمانا اسم فائل تو مولنا حسین علی کیا میں نے کرتے ہیں وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں پھیر دیتے ہیں کلام کو اس حال میں کہ موڑنے والے ہیں اپنی زبانوں کو اور تان کرنے والے ہیں دین میں حضرت صاحب کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں یلو نہ السینا تہم بل کتاب لتا لتا سبو ہو منل کتاب یلو نہ السینا تہم بل کتاب کس جگہ پہ آ جائیے یلو نہ السینا تہوم بل کتاب لتا سبو ہو منل کتاب یہ حضرت صاحب کے معنی کی دلیل ہے جی کے لئی کا تعلق یو ہر فون ال سے صورت آل عمران آیت نمبر اٹھتر یہ حضرت صاحب کے معنی کی تائید ہے جی ولو انہم ہوں کالو سمے باتانا اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا وسما آگے غیرہ مسمین نہ کہتے ون ضرور کی جگہ ونظرنا کہتے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا وقواموں اور زیادہ درست تھا لیکن اللہ نے ان پر لانت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے پس وہ نہیں ایمان رکھتے مگر تھوڑا یو منونا بے باز الکتاب بے یا ایو الزینہ اوت الکتاب تخویف اخروی ہے جی اور ترغیب الل ایمان ہے اہل کتاب کے لیے جی اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی آ ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی ہے قرآن مصدق المام کو من کا تصدیق کرنے والی ہے چیز کی جو تمہارے پاس ہے یعنی اصول میں عقائد میں یہ قرآن تمہاری کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے کابی مان لے آؤ من قبل انت میں سبجو اس سے پہلے کہ ہم مٹا ڈالے چہروں کو فنر الاد آلات پھر پھیر دیں ان کو پیٹھوں کی طرف یعنی ناک ہوٹ یہ سب مٹا کے اگلا پچھلا دونوں طرف برابر کر دیں ہم یہ ہم لانت کریں ان پر جس طرح لانت کی تھی ہفتے والوں پر وہ امر اللہ مفغلہ اور ہے اللہ کا حکم مفغن سادر کیا ہوا ان اللہ یغفر و یشرک بھی زجرات تخویفات کے درمیان ایک بار پھر بڑے زوردار طریقے سے شرک کا رد اللہ کرنا چاہتے ہیں جی کہ مقصد اصلی یہی ہے توحید سے اعراض کرنا اور شرک کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک اس کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے یعنی موت آ جائے ایشرا کا بھی اے مات آ لائیے ورنہ اگر معافی مانگ لے اس دنیا میں زندگی میں موت سے پہلے معافی مانگ لے توبہ کر لے تو پھر معاف ہو جائے گا وہ یگ فرو مادو نظال کل اور بخش دیتا ہے جو اس سے نیچے ہے اگرچہ وہ کبیرا گنا ہو اس سے نیچے نیچے سارے گناہیں اس میں قتل ہے دوسرے گنا جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش دے گا لیکن مشرق کو معاف نہیں کرے گا جو بغیر توبہ کیے مر گیا وہ میں یشرق بلّا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد ترا اسمن عظیمہ اس نے باندھا افترا کیا گنا بڑا بڑے گنا کا ارتکاب کیا یہ جو ہماری جماعت اشاعت و و سننا سب سے زیادہ زور اسی مسئلے پہ لگاتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت نیت کا تذکرہ کرتے ہیں مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں کہ الہ کون ہوتا ہے اور شرک کی مختلف قسمیں انواع ان کو رد کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ گنا بہت بڑا ہے لوگوں کی خیر خائی مقصود ہوتی ہے ہمیں کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں کہ اگر اس گناہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا اب بھی جہنمی ہے چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو نبی کی بیوی کیوں نہ ہو نبی کا چچا کیوں نہ ہو نبی کا باپ کیوں نہ ہو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو مد نظر رکھ کر اشاعت و وسنہ کے مبلغین اور علماء اس مسئلے کو بار بار بیان کرتے ہیں بار بار بیان کرتے ہیں علم تر اللہ انسوم زجر ہے اہل کتاب کے لیے ذرا اپنے معاشرے پر بھی آپ نظر ڈالتے چلے جائیں جی کہ کیا ہمارے علماء کا اور جو آج کے علماء ہیں ان کے بھی یہی خیالات نہیں اہل کتاب کہتے تھے نہ نو اللہ و ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے محبوب ہیں لیں د الجنت علا من کا نہ دن سارا سارونا کہ ہم بخشے بخشائیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہمارے بڑے جو تھے وہ پہنچی ہوئی سرکاریں تھیں بڑے نیک لوگ تھے ہم ان کے خاندان سے آ رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بل اللہ یوزکی میشا بلکہ اللہ پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولا یوزلا مون فتیلا اور ان پہ زیادتی نہیں ہوگی دھاگے برابر فتیل کھجور کے جو درمیان میں جگہ ہوتی ہے اس میں ایک باریک سا دھاگا اس کو کہتے ہیں فتیل انظر ذر کئی علی اللہ القزب دیکھ کس طرح باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ ہم بخشے بخشائے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ کفا بھی اسمام مبینہ اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے اسم مبینہ یہ کھلا گنا الم تر اللہ او تو نصیب زجر ہے جی اہل کتاب کے لیے کیا تو نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا یو من بل جب ایمان رکھتے ہیں بتوں پر وطاغوت اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مانتے ہیں مو تقد می شونت شاہ ولی اللہ مو تقد می شونت اتاگوت ما ماں روبے دمند اللہ جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے جبت و تاغوت واؤ بنا لیں جی دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے جی اور کہتے ہیں لن لزینہ كافرُ کافروں کے بارے میں ہاؤ یہ جو کافر ہیں نا یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت والے رستے پر ہیں ایسے بے ایمان ہے یہ کہ وہ کافر مشرق جو بت پرست ہیں قیامت کے بھی قائل نہیں کسی نبی کو نہیں حضرت موسا کو حضرت عیسا کو نہیں مانتے یہ مسلمانوں کی زد میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے نا ان سے تو اچھے ہیں نا یہی لوگ ہیں ان پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا ام لم نسیب من ملک یہ مسلمانوں سے حسد کیوں کرتے ہیں کیا ان کے پاس سلطنت ہے حکومت ہے جو مسلمانوں نے چھین لی ہے یا حسد یہ ہے کہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے سلطنت کا اگر ایسا ہوتا نا فائزان کا میں ہے اگر ایسا ہوتا نا تو پھر وہ نہ دیتے لوگوں کو نکیرن تل برابر نقیر گٹھلی کا جو درمیانی سراخ ہے اس کو نقیر کہتے وہ کتنا ہے سراخ اس میں کتنی چیز آ جائے گی کتنا خزانہ آ جائے گا اس میں ہم یا سدون الناس یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے فقط آتا ہی نہ آل ابراہیم الکتاب ہم تو دیتے آ رہے ہیں ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی حکمت بھی اور ہم نے دیا ان کو ملک نظیمہ بڑی سلطنتیں بھی دی ہیں تو اعلی ابراہیم کو یہ چیزیں ملتی رہی ہیں یہاں آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی ہیں تو اس پر تعجب کیوں فمین ہومن آ یہ سارے برابر نہیں ہیں کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ساتھ اس کتاب کے یا ساتھ اس نبی کے ومن عمن صدانوں اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس سے رکتے ہیں کچھ نے مان بھی لیا ہے بکفا بے جہنم کافی ہے ان کو جہل کافی ہے ان کو جلانے کے لیے جہنم کی دہتی ہوئی آگ ان لذینہ کا تخویف ہے جی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ ہم بھی انہیں ڈال دیں گے آگ میں کلّا مانا جلود جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے ہم بدل دیں گے ان کو اور چمڑوں میں ایک چمڑا جل گیا دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے لے یزوقل تاکہ وہ چکھیں عذاب کو ان اللہ کا نازیز حکیمہ بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تو ہم ایک چمڑے جب چمڑا جل جائے گا ہم اس کی جگہ دوسرے جمڑے پیدا کر دیں گے یہ جو عذاب قبر کا مسئلہ ہے کہ عذاب میت کو کس جگہ پہ ہوتا ہے تو کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اسی زمین میں یہ جو جسم ہے دفن ہوتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے روح کے تعلق کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق عالم برزخ سے جس جگہ پہ روح جا کے قرار پکڑتی ہے وہاں اسے عذاب ثواب ہوتا ہے تو کئی نیم ملا جنہیں قرآن کہتا ہے اوتو نصیب من کتاب جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ملونٹے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبرستان کا لفظ بولتے ہیں تو کیا اس سے عالم بر زخم مراد ہوتا ہے یا لاتکم القبری ہی اس کی قبر پہ کھڑا نہ ہو تو کیا معنی تھا بھئی عالم برزخ میں کھڑا نہ ہو اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں تو اس اس معاملے میں میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں مقصد تو سمجھانا ہے کوئی ضد نہیں ہے چڑھانا بھی نہیں ہے جب فقہ کے علماء قبر کا لفظ استعمال کریں گے فقہ کے علماء یعنی میت کو کس طرف سے لانا ہے میت کو کیسے رکھنا ہے رکھتے ہوئے کیا کہنا ہے <coughs> کہنا ہے پڑیاں کیسے رکھنی ہیں مٹی کیسے ڈالنی ہے ڈالتے ہوئے کیا لفظ بولنے ہیں ترکا کرنا ہے چھڑکاؤ کرنا ہے کوئی ٹینی گاڑنی ہے یہ تو پھر اس سے یہی قبر مراد ہوگی جو ہم زمین میں کھودتے ہیں یہی قبر مراد ہو لیکن علماء عقائد علماء عقائد جب وہ قبر کا لفظ بولیں گے وہ, وہ کب بولیں گے فرشتے آتے ہیں اٹھاتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں عذاب ہوتا ہے جزا ہوتی ہے تو پھر اس سے مراد عالم برزہ ہوگی انکار نہیں ہے کہ اس قبر کا کہ ہم اس کو قبر نہیں کہتے علماء فقہ فقہ جب بولیں گے تو یہی قبر مراد ہوگی علماء عقائد جب اس کو بولیں گے تو عالم برزخ مراد کسی کو اعتبار نہیں آتا تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اشرف الجواب پڑھے المورد الفر پڑھے حضرت مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد الاسلام پڑھے مولانا عبدالحق حقانی جنہوں نے تفصیر حقانی لکھی ان کی لکھی ہوئی کتاب عقائد اسلام پڑھے جس پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تقریض موجود ہے حضرت کشمیری کی بھی حضرت مدنی کی بھی حضرت عثمانی کی بھی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تقریض میں لکھا ہے اول سے آخر تک پڑھی ہے لاجواب پایا ہے ان کو پڑھ لیجیے ضد اور اناج سے ہٹ کے پڑھ لیجیے وہاں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر ذرا گہری ہو تختے ذرا اونچے رکھے جائیں کہ فرشتے آئیں گے تو میت کو بٹھائیں گے ان پاگلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ میت کا بٹھانا اس قبر میں نہیں ہے بلکہ یہ اس قبر میں ہے جہاں اس کی روح جا کر ٹھہرتی ہے حساب کتاب سوال جواب یہ اعلی میں میں ہوتا ہے یہاں جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ روح کو ایک مثالی جسم ملتا ہے روح کو ایک مثالی جسم ملتا ہے تو اس کے ساتھ عذاب ثواب کا تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارا مزاق بنانے لگتے ہیں یہ فوٹو سٹیٹ جسم ہے جی کوئی فوٹو سٹیٹ جسم ہو جاتا ہے جی میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ مزاق نہ بنائیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی وہاں سارے مثالی جسم کا ذکر ہے اور مزاوی پڑی مسلا لی نبیون بیت المقدس میں نبیوں کو میرے لیے مثالی صورت میں پیش کیا گیا تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ گناہ تو یہ جسم کرے اور عذاب اس جسم کو یہ تو یہ تو بھائی ظلم ہے تو یہ کیا ہوا جرم اس جسم نے کیا اور عذاب آپ کہتے ہیں وہاں مثالی جسم کو ہو رہا ہے یہ آیت اس کا جواب ہے جی اللہ کہتے ہیں ایک چمڑے جل جائیں گے تو ہم دوسرے چمڑے پیدا کر دیں تو ہمارا سوال یہ ہے یہ دوسرے چمڑے جو اللہ بنائے گا ان کا کیا قصور ہوگا ان دوسرے چمڑوں کو کیوں عذاب دیا جا رہا پہلے چمڑے تو جل گئے پہلے چمڑے جل گئے تو اللہ کہتے ہیں کہ بدل ناؤ جلود الغیرا تو ہم دوسرے چمڑے اس کی جگہ بنا دیں گے تو پھر دوسرے چمڑوں کو عذاب ہو جائے گا تو دوسرے چمڑوں کا کیا قصور بنا جی ولزینہ منو عامل صالحات بشارت ہے جی اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ان کے لیے بیوی ہیں پاکیزہ اور ہم داخل کریں گے ان کو ضلع زلیلا گھنی چھاؤں میں ہاں جی پہلا حصہ مکمل ہو گیا جی اس میں چودہ آکام آ گئے جی اس کے بعد مسئلہ توحید کا ذکر آ گیا رد شرک آ گیا اور یہود پر زجرات ہوئی جی ان اللہ یامرکم سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جی اس میں جو احکام بیان ہوں گے ان کا تعلق حاکموں کے ساتھ ہے جی برسر اقتدار طبقہ چودھری سردار حاکم جن کا حکم چلتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہوگا کسی پر ظلم ہونے بھی نہ دو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے قوت ہے طاقت ہے کسی پہ ظلم نہ ہونے دو ان اللہ یا مرکم حکم اول جی خلاصہ کیا ہے جی حق داروں کو ان کے حقوق دلواؤ حق داروں کو ان کے حقوق دلواؤ اور فیصلے انصاف سے کرو یہ پہلا حکم ہے جی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتے الحا امانت والوں کی طرف جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دو کسی کا حق غصب نہ کرو امانت امانت داروں کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہے ممبر اس کے سپرد ہو جو اہل ہے حکومت اس کے سپرد ہو جو اس کے اہل ہے جو ایل نہیں میرٹ سے ہٹ کے بدیانتی نہ کرو گربا میرو سگ وزیرو مشرا دی ماں کنند شیخ سادی نے گال تھا گربا میرو سگ وزیرو مو شرا دی ماں ای چنی ارکان دولت ملک را وی را کنند ترجمہ بھی کروں کہ سمجھ گئے آپ ترجمہ گربا میرو جس سلطنت کا امیر بلی بن جائیں گرب امیرو سگ وزیرو اور جس سلطنت کے وزیر کتے بن جائیں موش دیما کنن اور چوے اس کے جج بن جائیں عدالتوں پہ چوہے آ جائیں ای چنی ارکان دولت ملک راویر کنن اس طرح کے لوگ اگر آ جائیں تو پھر ملک کیا ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے میرٹ سے ہٹ کے جب فیصلے فیضا حکم تم بین اناس جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انتہک بلاد تو فیصلہ کرو انصاف سے اس میں رشوت نہ ہو سفارش نہ ہو کیسے کیسے حکم دی اللہ نے کہ ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو ملک امن کا گہوارہ بن جائے آج کتنے فیصلے ہوتے ہیں ظالموں کے حق میں مظلوم عدالت سے باہر نکل کے چیخ اور چلا رہے ہوتے ان اللہ نے مایا زکمبے اللہ تمہیں اچھی اچھی نصیحتیں کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان اللہ کا سمیم بسیرا بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا یا یو الزینا آمنو حکم لرعیت پہلے کہا حاکموں فیصلے انصاف سے کرو اب ریت کو کہا جا رہا ہے حکام کا فیصلہ مانو ہم حکام کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ انصاف سے کرو اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ حکام کا فیصلہ مانا کرو یہ ہے طریقہ کار ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی وہ الل امر منکم اور تم میں سے جو حاکم ہیں الل امر اختیار والے الل امر اول فک فکی حضرت ابن عباس نے مانا کیا مجاہد بھی یہی کہتے ہیں اول عامر ہومل العلماء ما مجتہدین یہ آیت ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے جی اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا جاتا ال امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے امت کو یعنی علماء آئم مجتہدین سلاطین اسلام ارباب حکومت حکومت اسلامیہ فین تنازع تم فی شعین پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی معاملے میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر قیامت کے دن پر ظال کا خیرون یہ خوب ہے وہ آسن و اور انجام کے اعتبار سے آسن بہت بہتر ہے الم ترزینہ زجر لمنافقین متعلق ہے عطی اللہ و عطی الرسول ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے زمن میں یہ ساری آیتیں اتری ہیں جی ایک یہودی اور کلمہ گو منافق کے مابین کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا یہودی کہنے لگا چل اپنے نبی کے پاس ان سے فیصلہ کروائیں منافق کہنے لگا کہ نہیں تیرا جو عالم ہے کا ابن اشرف تمہارا بڑا عالم ہے اس سے فیصلہ کرواتے یہودی نے کہا کلما ان کا پڑھتے ہو نبی مانتے ہو ان کے فیصلے کی بجائے فیصلے ہمارے علماء سے کرواتے ہو وہ نبی پاک کی خدمت میں پہنچ گئے یہودی چونکہ سچا تھا اسے یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے منافق چونکہ جھوٹا تھا یہ چاہتا تھا بھی کا ابن اشرف کو کوئی رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی باہر نکلے تو منافق کہنے لگا حضرت عمر سے توثیق نہ کروا لیں حضرت عمر اس زمانے میں مدینے کے جسٹس تھے قاضی تھے اس نے کہا چلو وہ تو سچا جو تھا چلو حضرت عمر سے بھی کروا لیتے پہنچے یہودی کہنے لگا جی ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے یہ اس فیصلے کو ماننے کی بجائے مجھے آپ کے پاس لایا ہے حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا بے بات اسی طرح جس طرح یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا جی بات اسی طرح حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن قلم کر دی فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے منافق کے جو و ہیں انہوں نے رات کو مشورہ کیا کہ استغاثہ کیا جائے حضرت عمر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے کہ انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے قتل کیا ہے ہمیں بدلہ دلوایا جائے اور قسمیں اٹھا لی جائیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے ہم تو گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان کوئی موافقت پیدا کروا دیں سلو کروا دیں تو ہم تو اس لیے گئے تھے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں آپ اب اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یز عمونہ جن کا دعوی ان آمنو کہ وہ ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی و معاونز المن قبلک اور اس چیز کے ساتھ جو آپ سے پہلے اتاری گئی وہ کہتے ہیں مومن ہے آ منا آمنا یریدونا چاہتے ہیں اینتحا کمو الطاعت کہ اپنے فیصلے لے جائیں شیطان کی طرف کا ببن اشرف جیسا شیطان یہ بہت گستاخ تھا نبی پاک کا نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا تھا تو فیصلے ادھر لے جانا چاہتے ہیں وقت او میرو این حالان حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تاغوت کا انکار کریں یرید ال شیطان چاہتا ہے یوزل ضلالم بیدا بہ کا دے ان کو بہکانا دور کا ویزا کی لم اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور آؤ رسول کی طرف رئی تل منافکین آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو یسون پہلو تہی کرتے ہیں رکتے ہیں ان کا آپ کے پاس آنے سے سدو دن رکنا یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتی ہے تو وہ پہلو تئی کرتی ہے فکئی فائدہ صاحب تم پھر کیا بات ہے پشچ پھر کیا بات ہے جب پہنچی ان کو مصیبت بیما قدمت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا مصیبت پہنچی بندہ مارا گیا سما کا پھر تیرے پاس آتے ہیں یا قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی ان ردنا اللہ احسان ہمارا تو ارادہ نہیں تھا مگر بھلائی کا وہ اور ملاپ کا ہم تو حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے اولا کل یہ وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں آ میرے پیغمبر ان سے اعراض کر وہ اور ان کو نصیحت کر نصیحت کہ منافقت چھوڑ دو منافقت سے بعض آ جاؤ وکلوم فی انفسم کو ان کو ان کے حق میں بات بلی کام کی شاہ ولی اللہ نے مؤثر کا معنیٰ کیا یعنی انہیں سمجھا کہ یہ رویہ چھوڑ دو مومن بننا ہے تو صحیح طریقے سے بنو ہمار سلنا میں رسول نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اللہ بیز اللہ مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے نبی تو آتے ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے مگر یہ منافق ایسے ہیں کہ اتاس سے روحانی کرتے ہیں ولاؤ ان اور اگر یہ لوگ یہ ظلم جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر جھوٹی قسمیں اٹھانا آپ کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا کہ ہمارا مقصد ہمارے بندے کا یہ نہیں تھا جاؤ کا یہ آپ کے پاس آ جاتے فستخ فر اللہ اللہ سے بخشش طلب کرتے فسط فر الرسول اور ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتا لوا اللہ طوابر رحیمہ تو پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا بجائے اس کے معافی مانگنے کے توبہ کرنے کے آپ کی خدمت میں آنے کے الٹا مشورے کرتے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں جو لوگ استشفاء استشفاء قبور یا خاص کر کے قبر نبی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک سے درخواست کرنا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے آپ میرے لیے بخشش مانگیں میں بھی بخشش مانگتا ہوں آپ بھی بخشش میرے لیے مانگیں جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس آیت کو اپنے موقع پر بطور دلیل پیش کرتے یا او کا یا او کا پہ بہت زور لگاتے ہیں جبکہ اس آیت کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ سے استفا جائز نہیں ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے اور ایک صدی تک وہ آپ کے بعد زندہ رہے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ وہ آپ کی قبر منور پہ آیا ہو اور آپ سے طلب مغفرت کی دعا مانگی ہو التجا کی ہو ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہاں اس کے برعکس ثابت ہے اور ثابت بھی کسی معمولی صحابی سے نہیں ثابت بھی اس صحابی سے ہے جو مراد رسول ہے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ اور کتاب بھی کوئی معمولی نہیں بخاری صفحہ 137 گلد پہلی کہ جب کہ سالی مسلط ہو گئی وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا حضرت عباس کو لے کر کھلے میدان میں پہنچے اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کریں حضرت عباس نے دعا کی اس قید سالی کے دور کرنے کے لیے بارش کے برسنے کے لیے استدلال میرا یہ ہے کہ اگر نبی پاک کے انتقال کے بعد آپ کی قبر منور پہ آ کے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس کو دعا کے لیے آگے نہ بڑھاتے سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کی کسی صحابی کا اختلافی نوٹ نہیں کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ امیر المومن کیا کر رہے ہو آؤ چلتے ہیں نبی پاک کی قبر منبر پر آج کتنے لوگ ہیں کتنے نام نہاد مفتی ہیں اب تو ہر بندہ ہمارے ملک میں مفتی بن گیا مفتی کا لہکا اس کے ساتھ لگا دیا گیا وہ آج لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ سارے سربراہ حکمران قبر نبی پہ آ جائیں کل بھی کسی کا بڑا بیان تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ سارے حکمران چلے جائیں نبی پاک کو درخواست کریں پہلے حضرت فاطمہ کو درخواست کریں کتنے چکر لگانے ہیں پہلے حضرت فاطمہ کو کہیں بھائی آپ اپنے بابا کو کہیں پھر فاطمہ نبی پاک کو کہیں پھر ہم بھی نبی پاک سے کہیں کہ امت پہ بڑا عجیب وقت آن پڑا ہے تو آپ اللہ سے درخواست کریں دعا کریں تو اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ وبا تل جائے گی تو جب لوگوں نے اس کے مقابلے میں کمنٹ کیے کہ اللہ کو چھوڑ کے بیت اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے گھر نہ جاؤ اور وہاں جاؤ تو کئی لوگوں نے جواب میں یہ ایت لکھ دی ولو ونو میں ظلم انفسوم جاؤ کا میں نے کہا اس ایت کی آپ کو سمجھ آئیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت سیدہ آشا کے مابین ناچاکی ہو گئی ان میں سے تو کسی نے آ کے قبر نبی سے نہیں پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلنے لگے وہ تو اپنے نانا کی قبر پہ نہیں آئے کہ نانا میں جا رہا ہوں میرے لیے کیا حکم ہے کسی صحابی نے کسی مصیبت کے ٹائم حضرت عمر کے زمانے میں قید پڑ جاتا ہے تو وہ قبر نبی پہ نہیں جاتے نبی پاک کو نہیں کہتے حضرت عباس کو کہتے ہیں آپ دعا کریں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ بزرگ سے دعا کروانا کیا ہے جائز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر المانی میں یہاں بہت خوبصورت لفظ لکھا فع نو لو کانت توسل بہی علیہ سلام باد انتقال ہی منہاج دار فع نو لو کانت علیہ السلام باد انتقال ہی منہاظ دار اگر نبی پاک کے انتقال کے بعد نبی پاک کا توسل جائز ہوتا علامہ معلوسی کہتا ہے لما آدلو ادالو الہ گئی رہی تو صحابہ اور حضرت عمر آپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جاتے کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے کہ مصیبت اور پھر تابعین میں سے کسی تابعی کا یہ عمل نہیں ہے تبا تابعین میں سے کسی کا عمل نہیں ہے چاروں ائمہ میں سے کسی امام کا عمل نہیں ہے کربلا کا کافلہ جب مدینے میں واپس آ گیا تو کیا حضرت زین العابدین قبر نبی پہ جا کے روئے کہ نانا ہمارے ساتھ کیا بن گیا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا بن گیا وہ جو ایک دیہاتی کا واقعہ ہے وفاول وفا سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک کے انتقال کے بعد آیا قبر نبی پہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا مٹی اپنے اوپر ڈالی اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ دعا کریں وہ سارا دیہاتی کا واقعہ ہے تو میں حیران ہوتا ہوں خاص کر کے علماء دو مند میں سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان پہ میں حیران ہوتا ہوں کیا یہ قبر کے ساتھ چمٹنا اور قبر کی مٹی اپنے اوپر ڈال لینا کیا یہ جائز ہے کیا یہ کام صحیح ہے اس نے یہ کام صحیح کیا تھا کہ مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگ گیا قبر پہ اوپر آ کے گرنے لگ گیا کسی صحابی سے تو یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر کو کبھی ہاتھ بھی لگایا ہو گرنا تو بڑی دور کی بات ہے اس ایک روایت پہ تم نے بنیاد رکھ دی عقائد کی مولانا سر فراز خان صاحب صفدر نے کئی کتابوں میں لکھا کہ خبر واحد سونے کی طرح خریب بھی ہو تو اس سے عقائد کی گاڑی نہیں چلتی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی خبرے واحد سے نہیں چلتی سونے کی طرح کھری اور جو دیہاتی کی تم پیش کرتے ہو وہ تو موضوع ہے بخاری نے کہا علامہ ابن عبدالحادی نے اثارم المنکی مل سفر دو سو چھتر پہ کہا حاضہ خبر منکر ان ایک بات کی میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں خاص کر کے اشاعت التوحید و سننا کے علماء اور اشاعت التوحید و سننا کے طلبا وہ میری اس بات کو غور سے سنے اور اگر اس سے پہلے انہیں اس بات کا پتا نہیں تھا تو وہ کمنٹ بھی کریں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تحریرات حدیث اس میں یہ دیہاتی والی حدیث آ گئی ہے کہ وہ آیا اس نے یہ درخواست کی اس میں یہ حدیث درج ہے تحریرات حدیث میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اسے اپنی کتاب میں نقل کر دیا کہ مولانا حسین علی بھی اس کے قائل تھے اور واقعی تحریرات حدیث میں ہے بھی صحیح تو کہیں آپ لوگ اس سے پریشان نہ ہو جائیں کوئی بندہ آپ کے سامنے تحریرات حدیث پیش کر دے تو آپ تو چکرا جائیں گے کہ یہ تو مولانا حسین علی وہ بھی اس روایت کے قائل ہیں اصل میں بات یہ ہوئی کہ تحریرات حدیث جو ہے یہ املائی ہے حضرت صاحب کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے یعنی آپ بول رہے ہیں شاگرد لکھ رہا ہے جیسے بلغت الحران ہے املا میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث لکھوائی آگے اس کا جواب لکھوانا چاہتے تھے وہ جو لکھنے والا ہے وہ قزائے حاجت کے لیے چلا گیا وضو کے لیے چلا گیا کوئی اسے حاجت ہوئی اٹھ کے کہیں چلا گیا تو پیچھے جو کچھ کہا گیا وہ اس نے نہیں لکھا تو حضرت صاحب نے اس پر جو جرا کرنی تھی وہ رہ گئی اور حضرات نے اسے دلیل بنا لیا یوں بزرگوں کے ذمے عبارتیں لگتی ہیں اب مولانا حسین علی کے ذمے لگ گیا کہ یہ حدیث آرابی تو تحریرات حدیث میں اس کا جواب سنو جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جو اپنی تفصیر ہے تفسیر بے نظیر وہ تو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے اس تفسیر بے نظیر کے صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس حدیث آرابی کے بارے میں لکھتے ہیں راوی الحدیث ہےسم کانکابن الحدیث کہ اس دیہاتی والی عربی والی جو روایت ہے اس کا ایک راوی ہے حیسم، کانا کانکابن وہ کیا تھا جھوٹا آدمی تھا حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو تحریرات حدیث اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو وہ املائی کتاب ہے تو آپ نے تفصیر بے نظیر کا یہ حوالہ یاد رکھنا ہے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیر بے نظیر میں اس حدیث پر جرا کی ہے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کوئی لوگ کہیں گے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت زندگی کے بارے میں انتقال کے بارے بعد میں یہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن تو قیامت تک کے لیے تو یہ کیا ہوا جی آپ کی زندگی میں تو ہے زندگی کے بعد نہیں ہے میں نے کہا قرآن میں اور ایتے بھی ہیں جو آپ کی زندگی تک محدود ہیں یہ ابھی ہم نے ایک ایت پڑھی ہے فائن تنازع فی شعین فردو ہو الاس کیا اب یہ ہے کہ نبی پاک کے پاس لے جاؤ جھگڑا ہو جائے تو نبی پاک کے پاس ہم چلے جائیں نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ نبی پاک کے فرامین دیکھیں گے نبی پاک کی حدیثیں دیکھیں گے اس سے آگے ایت آ رہی ہے جی فلا بے رب, رب کی قسم ہے لا یومنونا وہ مومن نہیں ہو سکتے ہتہ یحک کے منہ کا یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں فی ما بئی نہ ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پھوٹے شجرا باہمی جھگڑوں میں جب تک وہ تجھے ہاکم نہیں مانتے فیصل جج وہ مومن نہیں ہے یہ حکم اب ہے جی کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہم سیدھا مدینے چلے جائیں اور نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں ایسا فیصلہ کرو تو نہیں ہے اب یہاں فیصلہ کس سے کروانا ہے آپ کے فرامین سے آپ کے ارشادات سے ایک میں اور بڑی اس معاملے میں دلیل پیش کر دیتا ہوں صورت ممتا ہے سورت ممتاحنا آیت نمبر بارہ ہے جی یا اوہن نبیو ایزا جا اکل مومنات کیسے جی آگے یہ نہ کا اے میرے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو ان شرطوں پر آپ ان کو بیعت کر لیں غور کیجئے یہاں ہے جاؤ کا وہاں کیا ایزا جا آ بالکل ایک ہی لفظ ہے کیا یہ آیت جو ہے ممتا کی آج اس پر عمل ہوگا آج عورتیں مدینے میں جائیں گی اور روزہ رسول پہ جا کے کھڑے ہو کے کہیں گی یا رسول ہم آ گئی ہیں ہماری بیعت کرو نہیں یہ آپ کی زندگی تک محدود تھا اسی طرح یہ آیت بھی آپ کی زندگی تک محدود ہے سم لا یدوفی انفوسے مہاراجن پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی مما کزئیتا آپ کے فیصلے سے ظاہر بات ہے ایک کے خلاف ہونا ہے فیصلہ تو جس کے خلاف ہو جائے فیصلہ وہ اپنے دل میں تنگی نہ پائے وہ یو اور قبول کر لیں فرما برداری سے ولو کتب نئیم ہم نے تو بڑا آسان سا طریقہ بتایا تھا معافی کا کہ میرے نبی کی خدمت میں آ جاؤ توبہ کر لو معافی مانگ لو ولاء اللہ قطب علیم اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو توبہ قبول تب ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کرو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے توبہ کی شرط یہ ہوتی مافا قلیل کلیلومنوم تو یہ کام نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے ولام اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے آسان احکام تو ان کے حق میں بہتر ہے واشدہ تسبیتاً اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہے ویزن اور اس وقت ہم دیں گے ان کو اپنی طرف سے اجراً عظیمہ عظیم اجر و حدئینہ سراتم مستقیمہ اور ہم چلائیں گے ان کو سیدھے رستے پر اگر وہ ہمارے احکام کو مان لیں نبی کی بات کو مان لیں اطاعت کریں تو ہم انہیں اجر بھی دیں گے سراط مستقیم پہ بھی چلائیں گے یہ تو ہو گئی دنیاوی نعمت آؤ تمہیں بتائیں اخروی نعمت کیا دیں گے یہ تو دنیاوی نفع ہو گئے وہت یوت اللہ اور اخروی نفع بھی سن لو جس نے اطاعت کی اللہ کی یہ بشارت اخروی ہے مخلص مومنوں کے لیے جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کی ان کی میت میں ہوں گے من النبیین من بیانیہ جی اللہ زینہ اللہ کا بیان ہو رہا ہے یعنی نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ وحسن ہنسنا رفیق حسن رفیع کا کیا خوب ہے ان لوگوں کی دوستی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے ذالک الفضل من من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے آخرت میں لوگوں کی رفاقت وکفا بلاہ علیمن اور کافی اللہ جاننے والا یا منو خزو حضرت دوسرا حکم جی دوسرا حکم سلطانی کیا خلاصہ ہے اے مومنوں اٹھو اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو اے ایمان والو لے لو ہزر اپنا بچاؤ لفظی مینا جی بچاؤ مراد یہاں اسلح ہے جی فن فرو صبات بس نکلو جدا جدا جس جماعت میں دس سے زیادہ لوگوں جی سبات اون فرو جمی یا نکلو اکٹھے چھوٹی جماعتوں جہاں جہاں ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو نکلو وہ نمین یہاں سے لے کے کئی آیتوں تک اللہ منافقوں کے رویے پر پانچ شکوے کریں گے جو جہاد سے جی چراتے ہیں نہیں نکلنا چاہتے وہ انمن اور یقیناً تم میں سے لمبتے ان کچھ وہ ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں شاہ ابد القادر نے مینہ کیا دیر لگا دے گا دیر لگا دے گا جلدی نہیں نکلیں گے میں نے مینہ کیا پسو پیش کرتے ہیں ابھی جاتے ہیں جی سوچتے ہیں جی مشورہ کرتے ہیں جی کوئی سواری دیکھتے ہیں جی فائن صحابت کو مصیبہ پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت یعنی ہلکی سی شکست ہو گئی بندے مارے گئے تو کہتے ہیں کد انہیا مجھ پہ تو اللہ نے بڑا انعام کیا از لم اکم معاؤم شہیدا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا میں تو بچ گیا والا انصاب اکم فضلوں میں اور اگر پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے فاضل یعنی فتح مال غنیمت کامیابیاں ل یک لن کان لم تکن بینکن و بینہ یہ جملہ موترجائے درمیان میں کان لم تکن تو کہتے ہیں اور یہ کہتے بھی اس طرح ہیں گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں موا دوستی محبت تعلق ہی نہیں تھا تمہارا کبھی کیا کہتے ہیں یا لیتنی کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فافوز و فوزن عظیمہ تو میں بھی پاتا کامیابی بڑی میں رہ گیا جی میں رہ گیا ہوں فلیقاتل فی سبیل اللہ ترغیب اللکتاب منافق جہاز سے جی چراتے ہیں تو چراتے رہیں مخلص مومنوں کو کیا کرنا چاہیے پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ اللہ زینہ یشرون جو بیچتے ہیں یشرون ازداد میں سے ہے جی خریدنے کا معنی بھی ہے بیچنے کا معنی بھی جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے کیوں لڑے و ماتل فی سبھی اللہ اس لیے کہ جو لڑتا ہے اللہ کی راہ میں فیوکتل پھر وہ مارا جاتا ہے او یا گلے یا وہ غالب آ جاتا ہے فسو فنوتی اجرا نذیم تو ہم دیں گے اس کو اجر عظیم و مالا فی سبی اللہ تیسرا حکم جی تیسرا حکم ریت کیا خلاصہ ہے جی نکلو اور مظلوم مسلمانوں کو مشرقین کے پنجے سے چھڑاؤ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے مالکوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں وال مستافین جلال نے لکھا فی تلخیص سل فینا کمزور لوگوں کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو جہاد کا اصلی مقصد تو ہے علاق علمت اللہ مگر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں مسلمان گرفتار ہیں بند ہیں مظلوم ہیں انہیں چھڑایا جائے دوسرا مانا کر لیں جی واو حالیہ بنا کے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں حالانکہ کئی بے بس کئی مغلوب مرد عورتیں بچے اللہ دظین یقولون جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم میں مکہ مراد نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم میں کوئی سبب پیدا کر وجہ اللہ نامل کا ولی بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمیتی اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار آج جو کشمیر میں مظلوم مسلمان ہیں برما میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں وہ بھی یہی دعائیں مانگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے بچیاں پکار رہے ہیں کہاں ہیں محمد ابن قاسم کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی وہ جو ایک چھوٹا بچہ جو بعد میں شہید بھی ہو گیا اس سے جب انٹرویو لیا ایک سیافی نے تو اس نے کہا میں اللہ کے پاس جا کے اللہ کو سب کچھ بتا دوں گا میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اللہ کو سب کچھ بتا دوں گا آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہ مقافات عمل ہے ان مظلوموں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ آٹھ نو سال کی بچیاں اور بچے جن کے اوپر جوان فوجی ان کے جسموں پہ چڑھ جاتے بچوں کے ان کی آہیں کہاں تک پہنچتی ہوگی کشمیر میں ہمارا لاک ڈاؤن تو ایک مہینہ ہوا ہے اور لاک ڈاؤن بھی ایسا ہے کہ ہم باہر بھی جا رہے ہیں مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں سودا بھی مل رہا ہے ہوٹلوں پہ بھی کھانے پینے کی سامان بھی اور کشمیر میں کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے جہاں بچوں کو دودھ تک نہیں ملتا یہ سروس تک نہیں ہے انٹرنیٹ کی تو جہاد کا مقصد تو علاقہ علمت اللہ ہوتا ہے لیکن ایک مقصد یہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ جو مظلوم لوگ ظالموں کی بستیوں میں پکڑے ہوئے ہیں قید ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی مدد کرو ان کو چھڑاؤ اللہ دینا امن ترغیب الالجہاد جو لوگ ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے تو سب ہیں کافر بھی لڑ رہے ہیں مومن بھی لڑ رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے جو مومن ہیں لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا در راہ مابود باطل شاہ عبد القادر نے میں کیا مفصد فسادی لوگوں کی راہ میں فقاتلو اولیاء الشیطان پس لڑو شیطان کے حامیوں سے ان قید شیتان کا نظائف یقیناً شیطان کا جو فریب ہے وہ کمزور ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو تم ان کے خلاف لڑو گے تو یہ سارا مکرو فریب ان کا ختم ہو جائے ہفتے والے لوگ جو ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں صورت بکرا میں یہ جنہوں نے شکار کے لیے ہیلا کیا تھا کہ ہفتے کے دن گڑے کھود کے مچھلیاں ان گڑوں میں آ جاتی تھیں اتوار کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کو شکار کیا تو وہ لوگ مراد ہیں گھر میں اگر مرد کمانے کے لیے موجود ہو تو کیا دولت کی حاوس کی وجہ سے اولت جاب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی جی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر عورت کو بلا ضرورت اس طرح نہیں کرنا چاہیے کلو معبیدہ میں یہ مانا کہ یہ تاغوت مراد ہے عبادت تو انبیاء اولیاء کی بھی ہوتی ہے دیکھیں عبادتیں صرف دو ہیں ایک اللہ کی ایک شیطان کی آپ صورت یاسین میں پڑھ لیں وہاں صاف ہو. لکھا ہوا ہے یہ جو انبیاء اولیا کی عبادت ہوتی ہے یہ در اصل ان کی عبادت نہیں ہے یہ شیطان کے کہنے پر ہے آپ نے سبز رنگ کی ٹینی گاڑی پھر آپ نے یہ ساری حدیثیں موجود ہیں اس حدیث میں اضطراب ہے سترہ طریقوں سے اضطراب ہے اس حدیث میں یہ کون تھے کس جگہ کا واقع ہے مسلمان تھے کافر تھے ایک مسلمان تھا مرد تھا اور استراب ہے اس میں اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے وہ فیصلہ کیا تھا جس پرت عمر نے تلوار سے مار دیا تھا کوئی ان کے درمیان جھگڑا تھا جس کو منافق نے پسند نہیں کیا نبی پاک کے فیصلے کو اور حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ لوگ زکی سے تزکی نفس مراد لیتے ہیں یعنی تصوف تو کیا یہ درست ہے دیکھیں اپنے دل کا جو تزکیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے اور اللہ اللہ کی طرف مائل ہو اور اپنے دل میں تزکیہ پیدا کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکے لڑکی کا نکاح پہلے کر دیا جائے رخصتی کی مدت طے نہ کریں تو یہ جائز ہے جی کوئی حرج نہیں ہے آن لائن نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے جی میت کے اوپر قرآن پڑھنا اس یہ ویسے زبانی آپ پڑھتے رہیں تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے ویسے ویسے قرآن کھول کے ایک حیت بنا لینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے آیت نمبر 75 میں حکم ریت ہے یا حکم سلطانی اب میرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ آیت نمبر 75 میں کون سا حکم ہے کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے جی انشاءاللہ شاء اللہ وما علینہ المبین